اسلام السّلام علیکم وعلیکم انسان اپنی تصویر بنوا کر گھر میں لگائے کمرے کے اندر کیا یہ جائز ہے یا نہیں حضور علیہ السلۃ السلام نے ارشاد فرمایا اشد الناس اذاون ان دلہ المصور مکمل حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ مجھے یاد ہے وہ یوں،, یوں ہے کہ اشد الناس عذابا عند اللہ مَن قطل نبی قتله قطلب ولمسور اوکمکل صلی اللہ وسلم بروز قیامت سب سے شدید عذاب جسے دیا جائے گا وہ وہ لوگ ہوں گے جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہوگا یا جسے کسی نبی نے قتل فرمایا ہوگا یا تصویر والے تو تصویر بن بنوانا بنانا یہ شدید حرام ہے تو نوعیت تصویر میں اختلاف اپنی جگہ مگر جو یہ جو تصویر آپ بتا رہے ہیں جو کارڈ فوٹو جو ہوتی ہے جو فریم بنا کے لٹکایا جاتا ہے تاحال علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ تصویر حرام ہے تو ایسی تصویر بنا کے لٹکانا حرام ہوگا اور ایسے گھر کے بارے میں بھی حضور علیہ اللہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو یہ جائز نہیں بلکہ حرام فیل ہے اللہ تعالیٰ عالم اور صورت وغیرہ لکھ کر کوئی دوسری تصویریں ہوتی ہیں اللہ کے نام یہ گھر کمرے میں لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں ٹغرے وغیرہ اس طرح کے جس میں مقدس آیات یا مقدس کلمات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں تو وہ ٹغرے وہ لگانا بالکل جائز ہیں جبکہ اس کے اندر کوئی پرندوں کی یا کوئی فرضی بابا وغیرہ نہ بنے ہوں تو پھر جائز, جائز, جائز ہے تصویر زی روح کی تصویر نہ ہو چاہے جانور ہوں یا انسان ہو